وكل ظلالة في النار من يثع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفذه بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة إنا لا نزيع عجر المصلحين جناب ابو ذر غفار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث جو پورے متن کے ساتھ صحیح مسلم میں موجود ہے اس پر گفتگو جاری ہے گزشتہ جمعہ بعد یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے تمام بندوں کو مخاطب فرمایا عبادی لو ان ابا و آخر حکم و انسا و جنکم کانوں آتقا قلب رجل الواحدین دادہ تارے کافی ملکی شہید ہے کہ اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب دنیا میں سب سے بڑے پرہیزگار دل کی مانند ہو جائیں تو میرے ملک اور میری بادشاہت اور میری شان اور عظمت میں ایک ذرہ کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے اور اگر سب کے سب دنیا میں سب سے بڑے فاجر اور فاسق دل کی مانند بن جائیں تو میری بادشاہت میں اور میرے عزت و وقار میں اور میری حیبت اور عظمت میں ایک ذرہ کی کمی نہیں کر سکتے بتایا گیا تھا کہ یہاں تقوی اور فسق و فجور دونوں کی نسبت دل کی طرف ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب سے موثر نیکی سب سے مؤثر نیکی کارآمد وہ ہے جو دل میں ہو جو دل سے اٹھے اور دل میں ہمیشہ قائم رہے اور اسی طرح سب سے حبدناک گنا وہ ہے جو دل میں موجود ہو اور دل میں برقرار رہے لہٰذا اس دل کو ٹٹولنا اور اسے اپنی گرفت میں رکھنا اور اس کی مشکیں کسے رکھنا بہت ضروری ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اب ہا ہونا اشارہ علاقل بھی کہ تقوہ یہاں ہے دل کی طرف اشارہ کر کے یہ بات فرمائی تو اصل تخوا وہی ہے جو دل میں ہو اور اللہ کی خشیت دل میں ہو اور اس کے بعد اعمال اس تخوا کا مظہر بن جائیں اس تخوا کی علامت بن جائیں یہ چیز کارآمد کا ہے اور اگر اس تقوا کے بعد کسی انسان سے گناہ ہوتا ہے تو وہ فوراً توبہ کر لے گا کیونکہ اللہ کی خشیت اس کے دل کے اندر موجود ہے لیکن اگر اس کے برعکس دل باسیت کا محل ہو اس کو فجور کا محل ہو اور گناہ انسان کے دل میں برقرار رہے یہ بہت ہی خطرناک ایک عمل ہے انتہائی نقصان دہ روش ہے مسلم احمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سلاست لا کل محمد اللہ قیام اور آئیو ذکی ہیں والم تین طرح کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات ہی نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ ان کو پاک کرے گا بلکہ انہیں اپنے دردناک عذاب میں چھونک دے گا اشیخ الزانی ایک وہ بوڑھا انسان جو بڑھاپے کے باوجود زنا کی طرف مائل ہو گندی سوچ جس کا معنی یہ ہے کہ بڑھاپے میں شہوانی آزاد معطل ہو جاتے ہیں مگر اس کی گندی سوچ اب تک قائم ہے یعنی یہ گنا اس کے دل میں رچ بس چکا ہے اور اس کی فطرت اور عادت کا حصہ بن چکا ہے تو یہ دل کی خرابی ہے دوسرا شخص بل فقیر المختال وہ فقیر جو تکبر کرے حالانکہ فقیر محتاج ہوتا ہے اور محتاج انسان توازو اختیار کرتا ہے لیکن محتاج ہونا اور متکبر کرنا تکبر کرنا یہ دو متضاد صفات ہیں جس سے یہ سمجھا جائے گا کہ تکبر اس کی فطرت بن چکا ہے اور اس کے دل میں پیوست ہو چکا ہے کہ محتاج ہونے کے باوجود تکبر کرتا ہے اس کا کام تو تبادو اختیار کرنا ہے تاکہ لوگ اس کی مدد کریں اور اس کے فقر کو دور کر دیں اور تیسرا الملک القزاب وہ سربراہ مملکت جو جھوٹ بولے سربراہ مملکت کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے فوج اس کے پاس ہے سپاہ اس کے پاس ہے خزانے اس کے پاس ہیں اسے جھوٹ بولنے کی کیا حاجت ہے جھوٹ کسی خوف کی بنا پر ہوتا ہے کسی لالچ کی بنا پر ہوتا ہے اسے نہ تو خوف ہے کہ تمام لاؤ لشکر اس کے ساتھ ہے اور نہ ہی کوئی لالچ کے سارے خزانے اس کے تحت ہیں تو اس کے باوجود اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ گنا اس کے دل میں اور اس کی فطرت میں شامل ہو چکا ہے اس حدیث کا مصداق یہ ہے کہ جو انسان کسی گنا کا عادی بن جائے اور وہ گنا اس کے دل میں بیٹھ جائے گھر گھر جائے اس کے دل میں قائم اور دائم ہو جائے تو اتنا خطرناک اقدام ہے اللہ دوبارہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ تو پاک کرے گا اور نہ ہی رحمت کی نظر ان پر فرمائے گا نہ ان سے بات کرے گا بلکہ انہیں اداب علیم میں ڈال دے گا اس دل کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اسے ہمیشہ نگاہ میں رکھیں رسود اڑا تھا ان کی حدیث ہے اللہ انفی جاسد المدختن ادا سال و حد سالوحل جاسد و کلو و ادا فسادت فصد الجاسد و کل الا وحی القلب انسان کے اس ڈھانچے میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہے اس میں تقوا ہے اس میں خیر ہے تو سب کچھ خیر ہے سب کچھ درست ہے اس کا جسم بھی درست ہے عمل بھی درست ہے وہ ٹکڑا اگر فاسد ہو گیا یہ فساد ہر چیز میں وفا ہو جائے گا اس کے جسم پر اس کے اعمال پر اور وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے تو اس کو اصلاح پر قائم کرنا ہماری ضرورت ہے اس کا بگاڑ ہر چیز کا بگاڑ ہے اس کا فساد ہر چیز کا فساد ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے اس وا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے ایک بار ام موملین عائشہ صدیقہ طاہرہ مظہرہ علیہ السلط وسلام نے روی اللہ تعالی علحا نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ وسلم میں اکثر ایک دعا مانگتے ہوں آپ کو سنتی اور دیکھتی ہوں جب رات کو اٹھتے ہیں تو وقت سہر وہ دعا آپ کرتے ہیں اکثر وہ دعا آپ کی پیاری زبان پر اور پیارے پیارے ہونٹوں پر جاری رہتی ہے اس دعا کی آپ کو کیا حاجت ہے وہ دعا کیا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی اللہ دین کا اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا یا مصرف القلوب صرف قلبی عماسیت اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنی نافرمانی سے پھیر دے اور دین پر قائم رکھ سچے عقیدے پر اس کو قائم رکھ آپ تو اللہ کے رسول ہیں سید ہیں قدم قدم پر بشارتے ہیں آپ کے لیے تو آپ یہ دعا کثرت سے کیوں مانتے ہیں تو رسول اللہ سند شاہ سرمایہ کا عائشہ تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان القلوب بین الاسبائی نصاب الرحمان الرحمن يقلبها كيف عشاہ یہ سارے انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں دو انگلیوں کے درمیان ہیں اور اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے اور اللہ بے پرواہ ذات ہے نہ وہ کسی کی محبت سے مجبور ہے اور نہ وہ کسی کے امر اور آرڈر کے ماتحت اسی کا امر چلتا ہے اور وہ ذات بے پرواہ دلوں کو جس طرف چاہے پھیر دے جب چاہے پھیر دے اس لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا لیکن اور تقوا پر قائم رکھنا یہ پیغمبر رحسان کے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس دل کی نگرانی کیا کرتے تھے اس پر پہرا دیا کرتے تھے اور اس کے سارے معاملات کو جانچا کرتے تھے فہر المودانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے یوحان وغیرہ کل بھی واستہ پھر اللہ میں ایسا میں بھی کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل پر پردہ غفلت کا آ گیا ہے ہلکا سا گرد و بار محسوس کرتا ہوں غفلت محسوس کرتا ہوں تو پھر میں فوراً سارے کام چھوڑ دیتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں اور استغفار شروع کر دیتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور اس مجلس میں سو بار استغفار کر کے اٹھتا ہوں جب اٹھتا ہوں تو وہ غبار چھٹ چکا ہوتا ہے نفرت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے یہ بات جیغمبر اسلام کے اسما سے ثابت ہے کہ آپ کس طرح اس دل پر توجہ دیتے تھے نگرانی کیا کرتے تھے حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا پرہیزگار دل محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ ادخنس ہیں صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ ان اعلمکم کم بلّہ اتخا گم لہو و لہو سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں اس کی صفات کو اس کے افعال کو اس کے دین کو اس کے فرامین کو اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر سب سے بڑا پرہیزگار بھی میں ہی ہوں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دل کا تقوی اللہ تعالی کی معرفت کے ساتھ ہے یہ معرفت اپنے اندر پیدا کیجیے یہ ایک علاج ہے کس کو فجور کا معاشیتوں کا دل کے پردے کا غفلت کا گناہ ہو کر رسعود کی حدیث ہے کیونکہ تو فکل بھی نقطہ دن سودا انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سیاہ نشان لگاتا ہے دنوں کا معاملہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ رب العزت مختلف طریقوں سے دل کو سزا دیتا ہے اور وہ سزا در حقیقت اس دل والے انسان کو ہوتی ہے ہم اعلیٰ قلوب کسی کے دل پہ اللہ تعالیٰ نگا لگا دیتا ہے اور بلطف عالا قلوب میں کسی کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ قلو بہ اور کسی کے دل کو اللہ رب العزت پردوں سے ڈھانپ دیتا ہے مرے وقل پہ ہی اور کچھ انسان ایسے بدنصیب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان آڑ بن جاتا ہے ایسی رکاوٹ کہ اللہ تعالیٰ نیکی داخل ہونے ہی نہیں دیتا ازانے سنتا ہے نماز نہیں پڑھتا حالانکہ وہ اللہ کی دعوت ہے حیا الفلام حی علی الفلاح مگر اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا اسے اس بات کا احساس ہی نہیں کہ اللہ اب العزت میرے اور میرے دل کے درمیان حائل ہو چکا ہے ایسی آڑ بن چکا ہے کہ اب یہ توفیق نماز کی اور نیکی کی میرے دل میں داخل ہی نہیں ہوتی یہ سب قلبی بھی سزائیں ہیں تالے لگ جانا اور پردوں سے دلوں کو ڈھانپ دیا جانا مہر لگا دیا جانا اور دل کی زمین کو سیاہ کر دیا جانا کہ انسان جب کوئی گنا کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے پھر محسیتوں کی کثرت سے وہ نقطے بڑھتے جاتے ہیں اور حتا کہ ایک وقت آتا ہے کہ دل سیاح ہو جاتا ہے پھر کوئی نیکی کوئی فرض اثر نہیں کرتی بھلو اندنا نسل الملائق وہ کنہ مح المود شرنا الحیم کل شہین قبول ماں کان شاہ اللہ ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں جن کی انگنت تعداد آپ کو معلوم ہے سب آج جائیں اسے فاض کریں اور کل ماحول مئو جتنے مردے کفن ہیں اس زمین میں وہ سب قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں اس انسان کو فائز کرنے کے لیے جنت جنہوں نے دیکھی وہ جنت بیان کریں اور جن کی قبر جہنم کا گڑا بن چکی ہے وہ اس عذاب کا ذکر کر کے اس کو ڈرائیں اور پھر یہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز کو العزت زبان دے دے پانی کے ایک ایک قطرے کو درختوں کے ایک, ایک پتے کو اور وہ سب اس کے لیے واعظ بن جائیں باعث کریں یہ سب مل کر بھی اس مہر کو نہیں توڑ سکیں گے اس تالے کو نہیں کھول سکیں گے ان پردوں کو دور نہیں کر سکیں گے کتنی بھیانک سزا ہے یہ تو اس دل کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے باقیت اگر ہو جائے تو توبہ اور استغفار کے راستے موجود ہیں اور یہ توبہ کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو تو تقویٰ کے حوالے سے نگرانی کیجیے جس کا ایک علاج اس حدیث میں موجود ہے انسان گنا کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پائنتاب وسط فر سکیل اقلب ہو اگر وہ توبہ اور استغفار کر لے تو اس کے دل کو پالش کر دیا جاتا ہے اور چمکدار بنا دیا جاتا ہے اس کی چمک دمک پہلے سے بڑھ جاتی ہے یہ دلیل ہے گمتا حبر عزت توبہ کرنے والے سے کس قدر خوش ہوتا ہے کہ اس کی دل کی زمین کو ناربل العزت پالش کر دیتا ہے تو ایسے امور اپنے لیے متعین کریں شریعت کی روشنی میں جو دل کے سقل کا باعث ہوں دل کی پالش کا باعث ہوں جن امور سے دل منور ہو معطر ہو اور جو دل کی کھیتی ہے وہ شادار ہو جائے اللہ باغ نے بشارت دی ہے اے میرے بندو جان لو کہ اللہ رب العزت زمین کو زندہ کر دیتا ہے مردہ ہونے کے بعد تمہارے سامنے بنجر زمینیں آباد دکھائی دیتی ہیں ان پر باہر قائم ہو جاتے ہیں یہ زندگی اور بہار عطا کرنے والا اللہ رب العزت ہے اور یہ زمینیں پھیلی ہوئی ہے میل ہا میل تک ہزاروں اور لاکھوں میلوں تک تو تمہارے دل کی زمین تو بہت ہی چھوٹی ہے اللہ تعالی اسے معطر نہیں کر سکتا اسے شاداب نہیں کر سکتا اس دل کی موت کو ختم کر کے اس میں حیات طیبہ کے آثار پیدا نہیں کر سکتا یقینا لیکن شرط یہ کہ تم اس علاج کی طرف آؤ جو علاج یہاں مطلوب ہے جیسے دل کی شا... زمین کی شادابی بارش سے ہے پانی سے ہے نگرانی سے ہے اس طرح دیکھو کہ اس دل کی بارش کیا ہے اس دل کا نور کیا ہے جس سے رفرت کے پردے چاک ہو جائیں اور یہ تارے کھل جائیں سیاہیاں دور ہو جائیں اور جو ایک عذاب ارین تم پر قائم ہے کہ اللہ آڑ بن چکا ہے اللہ وہ دور کر دے اس کے لیے کوشش چاہیے فرمایا کے ولہ دینا جرہدوفینا دنہ دینا سب لینا جو لوگ کوشش کریں گے مجاہدہ کریں گے انہیں ہم ہدایت دیں گے راستے کھول دیں گے ان کی پریشانیاں دور کر دیں گے اور ان کو دین کی استقامت دے دیں گے لیکن کوشش شرط ہے کوشش شرط ہے جس کو مجاہدہ بولتے ہیں اور کرمب علیہ السلام کی حدیث ہے مجاہدو من نسا ہو حقیقی مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور اپنے دل کی اس بنجر زمین کو شاداب کرنے کی کوشش کرے جہل کے پردے اور معصیت اور فسق و فجور کے پردے ظاہل کرنے کی کوشش کرے اس کے لیے کوشش چاہیے اور صحیح مطلوب ہے ایک چیز آپ کے سامنے آ استغفار رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ خود ادا فرمایا انسان اگر استغفار کرتا رہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کی زمین کو پالش کر دیتا ہے ایک کام اور کیجیے کچھ وقت نکالیے دن اور رات کی تنہائیوں میں کہیں تنہا بیٹھ جائیں اور عملہ کا قرآن پڑھیں یہ پروردگار کا کلام میں بڑی اس میں تاثیر ہے ریاکاری نہ ہو الگ کہیں بیٹھ جائیں اور قرآن کی تلاوت کریں یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے نبی اسلام دعا کیا کرتے تھے اللہ انی کا ابن عبدک ابن و احمد بیدک بے فی حکمک الفی فی حکم اسالک الفی یا خداق اس القرسم ہوا لہ کا سمئی تو وہی نفس فی کتابک او الم دا وہ حد اس کا اثر تو نہیں تھے علم بے ہند انتر قرآن بھی عقل بھی ب نور اسد نہیں بچر خود نہیں بحل بہم مجھے اعتراف ہے کہ میں تیرے ایک غلام ہوں نوکر ہوں اور تیرے ایک غلام کا بیٹا ہوں اور تیری ایک لونڈی کا بیٹا ہوں یا اللہ میری پریشانی تیرے ہاتھ میں ہے اور تیرا ہر حکم میرے بارے میں عدل ہے. خوش رکھے گا تو عدل ہے پریشان رہوں گا وہ بھی عدل ہے. یا اللہ گنا بھی عدل ہے اور فقر بھی عدل ہے. تیرا ہر فیصلہ عدل پر ہے. تجھے واسطہ دے تم تیرے ہر نام کا جو نام ت نے ادھار دیے قرآن و حدیث میں یا جو نام ت نے اپنے کسی خاص بندے کو ادلا فرما دیے یا جو نام ت نے کسی کو نہیں بتائے اب تک وہ تیرے خزانہ غیب میں ہیں اور اس سارے اقرار کے بعد اور ان سارے واست اور وسیلوں کے بعد میری طلب یہ ہے کہ انتظار قرآن روی عقل کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے وہ نور اور میرے میرے سینے کا نور بنا دے وہ جلا اور میری پریشانیوں کا مداوع بنا دے بے ہاں بہ ہم اور اس قرآن کی برکت سے میرا سب کچھ جو بھی ماضی کی پریشانی اور دکھ ہیں اور جو آئندہ آنے والے دکھ ہیں ان سب کا ارادہ بنا دے اس دعا میں تربیت ہے اور تعلیم ہے اور اس دل کی بنجر زمین کا علاج ہے اور وہ قرآن ہے قرآن کی تلاوت قرآن کا علم یہ اللہ کا نور ہے جو سینوں میں اتر کر سینوں کو منور کر دیتا ہے چیزیں حیات کی زمانت ہے ایک پانی اور دوسرا نور اور دونوں قرآن سے حاصل ہو سکتی ہیں اللہ تعالی توفیق دے کچھ وقت ہم نکال پائیں خلوت کے کچھ گھڑیاں اس میں اپنے پروردگار کے کلام کی تلاوت کریں تو یقیناً یہ جو دل کے تالے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں کھل سکتے ہیں اور جو بھی دل کی تاریخیاں ہیں اندھیرے ہیں پردے ہیں سارے کے سارے زائل ہو سکتے ہیں اور یہ علاج بڑا قوی ہے بزر قرآن ماہو شفا رحمت جو قرآن تارہ ہے یہ شفا ہے اصل شفا دل کی شفا ہے اس لیے فرما کے شفا الما فدور یہ سینے کے امراض کی شفا ہے دل کے امراض کی شفا ہے تو اس کے ساتھ تعلق بڑا گہرا اور پختہ جوڑ دو صرف اپنی ظاہر بیماریوں کی شفا طلب نہ کرو اور وہ بھی انتہائی بھونڈے طریقے سے کوئی تعویز لکھ رہا ہے اور کوئی پلیٹوں میں لکھ لکھ کر دے رہا ہے گھول گھول کر پیو یہ سارے شور دہباد ہیں بہروبی ہیں جو اس دین کی بدنامی کا باعث ہیں اس قدر کو مصروف ہو چکے ہیں کہ لکھنے کی فرصت نہیں ہے ان کے پاس آنے والے بہت ہیں اور پیسہ خرچ کرنے والے بہت ہیں اب انہوں نے بھی شارٹ کٹ راستے اپنا لی ہیں ہر تعویز کی مہر بنا لی ہے جو آتے اس کو ٹھپا لگا کر دے دیتے ہیں اپنے پیسے کھڑے کر لیتے ہیں اس معنی میں قرآن کو شفا مانتے ہیں حالانکہ یہ معنی بالکل باطل ہے قرآن شفا ہے ظاہری امراض کی بھی اور باطنی امراض کی بھی لیکن طریقہ وہ ہوگا جو محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا پیغمبر اللہ السلام کے ایک صحابی ابو سعید خدری رضی العال ایک مہم سے لوٹ رہے تھے اور قافلے میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا ایک بستی آئی اس بستی کے قریب پڑاؤ ڈال دیا اور اس بستی کے امیر کے پاس پیغام بھیجا کہ یہاں کچھ پیغمبل اسلام کے صحابی ہیں ان کی مہمان آزادی کرو مگر وہ بخیل تھا اس نے انکار کر دیا اور ایسا ہوا کہ اسے کسی موزی جانور نے ڈس لیا اب وہ تڑپ رہے تکلیف میں اب اس کو یاد آیا کچھ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں انہیں دعوت دو نے اب اسے خدری گئے اور جا کر اس کی حالت دیکھی اس کو دم کیا اور اللہ نے فوری اس کو شفا دے دی اب وہ سیاستیں پیش کر رہے بکریاں دے رہے آپ نے قبول نہیں فرمائی کہ پہلے معاملہ اور تھا اب ہم نے تمہیں دم کیا ہے اس کا ایون ہم کیسے لیں اس کی قیمت ہم کیسے لیں اب ہم وصول نہیں کریں گے یہ صحابہ کا تخوا ہے اب وہ اصرار کر رہا ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم ساتھ لے لیتے ہیں اور پیغمبر اسلام سے پوچھیں گے کہ ہمارے لیے یہ حلال ہے یہ نہیں ہے مدینہ پہنچ گئے رسول اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی سارا ماجرا بیان کیا ہمبر پوچھا کہ ابو سعید تم نے کیا دم کیا تھا کیا پڑھ کے پھونکا تھا کہا کہ سورہ فاتح پربو سعید تمہیں کس نے بتایا کہ ان لہا نیک مت کہ یہ سب سے بہترین دم ہے سب سے بہترین دم اور آپ نے بکریوں کے حلال ہونے کی خبر دی اور فراہ کے ان کو تم استعمال کر سکتے ہو یعنی اس کے طیب تمہیں بغیر مانگے حاصل ہوا ہے تمہیں ایک تحفہ دیا گیا ہے کہ بابرکت رزق ہے ہمارا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے یہ شریعت کی سماعت ہے شریعت میں رقیہ اور دم ہے تعویر نہیں ہے پانی کی بوتلوں میں پڑ پڑ کے پھونکنا نہیں ہے نہار رسول اللہ علیہ وسلم کہ کلمبل اسلام کی حدیث ہے کہ آپ منع فرمایا پانی میں پھونکے مارنے سے یہ حدیث اپنے سارے وسیع مفہوم کے ساتھ قبول کرنی چاہیے اور پانی کی بوتلوں میں پڑ پڑ کے دم کرنا یہ بھی پھونکے مارنا ہے اس حدیث کے اطلاق سے یہ بھی ناجائز ہے تو شفا اللہ معافی سرور ہے ظاہری امراض کی شفا بھی ہے لیکن طریقہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ہے اور باطنی امراض کی شفا بھی ہے اس کے لیے ضروری ہے قرآن پڑھا جائے اور کوشش کریں سمجھیں عمل کریں تو پھر یہ شفا ہے تو یہ ایک بڑا کارآمد عمل ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ تخلیق میں کچھ وقت مل جائے کچھ امور اور ہیں ان کے عادی بن جائیں ایک وقت سحر اٹھنا وہ خلبت کا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا قرآن پڑھنا علیہ اسلام بڑا قرآن پڑا کرتے تھے بعض اوقات رات کو اٹھتے اور نو نو پہرے پڑ جاتے اور ایک بار تو رسول اللہ علیہ وسلم پر کچھ وہی نتری اس بہی پر مسلسل آپ روتے رہے آپ قیام کی حالت میں پڑھ رہے ہیں اور آنسو کر سینے پر گر رہے ہیں رکو میں گئے پھر رو رہے ہیں سامنے کی زمین تر ہو گئی سجدے میں گئے پھر رو رہے ہیں اور سامنے کی زمین بھیگ گئی سلام پھیرا فجر کی نماز کے انتظار میں آپ بائیں گروپ تھوڑا سا لیٹ گئے پھر رو رہے ہیں آپ کا بستر بھیگ گیا فی الحال آئے آپ کو روتا ہوا دیکھا یہ خشیت یقیناً پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر یہ مفقود ہے اس لیے کہ دل کی زمین سخت ہے بنجر اس کا علاج ضروری ہے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ القلب القاصی اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ انسان ہے جس کے دل کی زمین سخت اور بنجر ہو خشیت اور رقت ہو تو یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے کہ پیغمبر اسلام کے آنسو رک نہیں رہے اور مسلسل آپ رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ رقت اور انابت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے تو اس کے لیے سحر کے وقت اٹھنا فجر کے بعد وہی بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرنا عصر کی نماز کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھو کچھ وقت اللہ کا ذکر کرو وہ یہ وقت بڑا مصروفیت کا ہوتا ہے بازاروں میں ہجوم ہوتا ہے تجارت اپنے عروج پر ہوتی ہے لیکن وہ ہیں تو اس وقت بیٹھتے ہیں 5 دس منٹ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اثر کے وقت مسجد میں بیٹھنا پیارے بے کی سنت ہے اور یہ بھی اصلاح قلوب کا ایک بڑا مخصر اور بقیہ علاج ہے تو ان سارے امور کو اپنانے کی کوشش کی جائے تو یقین اس دل پر نگرانی مثبت ہوگی اور اس کا فائدہ ہوگا اگر مخافل رہیں گے تو دل سے توجہ ہٹ جائے گی اور پھر یہ معاشیت نفس کو فجور دل میں بستے جائیں گے اور دل کا حصہ بنتے جائیں گے اور یہ بڑا خطرناک گناہ ہے ایک انسان میں تقوی ہو اور دل کی زمین جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہو اگر اس سے معصیت ہو بھی جائے تو پھر وہ فوراً لاچار ہوتا ہے توبہ کی طرف اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے لیکن جہاں دل پر پردے ہوں تالے ہوں اور سیاہیوں کے بادل ہوں وہاں ایک معصیت کے بعد دوسری ہوگی دوسری کے بعد تیسری ہوگی اور چلتے چلتے انسان موت کا شکار ہو جائے گا اور قبر میں دہن ہو جائے گا اور پھر اس کی قبر جو برزخ کا عالم ہے تیانت کا کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی تو پھر یہ معاملہ جو نبیر اسلام کا یہ فرمان کہ اگر سارے کے سارے لوگ سب سے بڑے متقی دل کی مانند بن جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے اور اگر سارے کے سارے لوگ ایسے ش... ایسا دل بن جائیں جو سب سے بڑا فاصل اور فاجر ہے تو اللہ کی بادشاہت اور اس کی شان میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے یہ بات بڑی قابل خور ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کو بھی منسوب کیا دل کی طرف اور معصیت کو بھی منسوب کیا دل کی طرف تو دل کی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے اور توجہ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی اصلاح کا اقدام بہت ضروری ہے اور اس کی شفا کی کوشش بہت ضروری ہے ان ساری بنیادوں کے ساتھ جو آپ کو معلوم ہے جن میں چند ایک کا ذکر ہوا اللہ پاک سے توفیق کی صدا ہے آگے رسود وسلم نے ایک بہت ایک اور بادل شاہ فرمائی حدیث قدسی اللہ فرمائے رہے کے عبادی لو ان لبو اللہ ابا کنب آخر کنب ان سب کنب جنب خامو فی ساحد میرے بندو اگر تم سب کے سب اگلے پچھلے اور انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب سوال کرنے لگے اور میں سب کو ان کا سوال دیتا رہوں پورا کرتا رہ جو چاہے مانگے سب کو دیتا تو سب کو دینے کے بعد میرے رزق کے خدانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ جیسے ایک سوئی سمندر میں ٹکو کر نکال دی جائے تو وہ سوئی سمندر کا کیا پانی کم کرے گی بالکل کوئی کمی نہیں کر سکے گی اس طرح سب کو دینے کے بعد میرے خدانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی حالانکہ سارے انسان مانگ رہے ہیں جو پیدا ہو کے مر چکے وہ زندہ ہو کر آ چکے ہیں جو موجود ہیں وہ بھی ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی آج ہی پیدا ہو چکے ہیں انسان بھی اور جن بھی اور سب جمع اور مانگ رہے ہیں تو میں کہ سب کو دیتا جاؤں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے یہاں تین باتیں سرسری طور پر قابل دیگر ہیں اس میں علوم و فنون کے بڑے خزانے لیکن تین باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک یہ کہ جس ساتھ کے یہ خزانے ہوں جو انسان اس سے نہ مانگے بلکہ قبر کے مردوں سے مانگے پتھروں اور شجروں سے مانگے تو کتنا بد نصیب انسان ہے انگوٹھی کے نگینے سے مانگے اور کالے کپڑے سے مانگے ان درختوں سے مانگے جن پر اپنے دھاگے باندھتا ہے تو کتنا بد نصیب انسان ہے جانوروں سے مانگے کچھ لوگ اصاب کہف کے کتوں سے مانگتے ہیں کتوں سے بدتر جس ذات کے یہ خزانے ہیں اور پھر وہ لٹا رہے تقسیم کر رہے بلکہ آج رات گزرتی ہے تو آسمان اوبل پر آ جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ حل میں مسترد بن فارتوں ہو کوئی روزی کا تالے پوچھتے رودی مانگ لے میں اس کو دوں گا حل انسائل سائل ہیں کچھ سائل ہے فروغی ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں ہر میں مستف سے انفاق فرو رہوں کوئی گناہوں کی بخش کا طالب ہو گناہ بخش میں اس کو معاف کر دوں ہر میں مستش کوئی شفا کا طالب ہو میں اس سے اس کو شفا دے دوں حدیث میں آ جائے گا انداز عزت یہ الفاظ نصف الین کے بعد سے پکارنا شروع ہوتا ہے حتیہ کہ فجر دلو ہو جاتی ہے سم یساحت جب فجر فلوح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش, عرش پہ چڑھ جاتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے غور کیجیے اس کا نزول پھر اس کا سرود اور اس دوران پکارتے رہنا کہ میرے بندوں مجھ سے مانگ لو پھر بھی اگر بندے اللہ سے نہ مانگے بڑے ہی بدنصیب ہیں وہ غیر اللہ سے مانگے تو ان پہ شرک کا ٹھپا لگ جاتا ہے جن کے لیے جنت حرام ہے ہمیشہ کے جہنمی ہیں ہے یہ بدنصیب ایک یہ نقطہ ہو دوسرا یہ کہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں جمع ہونا چاہیے وہاں جمع ہو کر دعا کرنا بہت ہی قابل قبول ہے تبھی تو اللہ آب نے فرمایا کہ سب جمع ہو کر دعا کریں اور میں سب کو عطا کر دوں اس کا معنی یہ کہ اس میں اشارہ ہے کہ لوگ جہاں جمع جہاں ان کو ہونا چاہیے وہاں ضرور جمع ہو اور جمع ہو کر دعائیں مانگیں وہ بھی قبولیت کا ایک محل ہے دیکھیے جمع کیسے ہونا اور کہاں ہونا ہے جہاں جہاں شریعت چاہتی ہے جیسے شریعت جمعے کی نماز کے لیے آپ کو بلاتی ہے یہ بھی ایک اجتماع ہے شرعی اجتماع پانچ وقت کی نمازیں ہیں با جماعت یہ بھی ایک شرعی اجتماع ہے عیدین کی نمازیں ہیں یہ بھی ایک شرعی اجتماع ہے استثقا کی نماز ہے بارش کی نماز یہ بھی ایک شرعی اجتماع ہے اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے مصطلفہ کا اجتماع شرح اجتماع ہے ارفات کا اجتماع شرع اجتماع ہے اور منا کا اجتماع شرح اجتماع ہے ان اجتماعات میں حاضر ہونا چاہیے اور سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں دعا مانگنی چاہیے لیکن دعا کیسے وہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے یہ تیسرا نقطہ ہے کچھ لوگ اجتماعی دعا مانگتے ہیں بلند آباز سے حالانکہ یہ دونوں باتیں عمومی طور پر ممنوع ہیں حدیث میں الفادیے کے تم مسئلہ کہ ہر شخص مجھ سے مانگے ان ہر شخص کا سوال کرنا ضروری ہر شخص اپنی اپنی دعا کرے اپنی اپنی مانگ بے سامنے رکھے تو دو باتیں یہاں ثابت ہو رہی نمبر ایک جہاں شریعت لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے وہاں ضروری اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھا ہو کر پھر دعائیں کرنی چاہیے کچھ دعائیں ہم اختیار کرتے ہیں جو شرعی فائدے سے ہٹ جاتی ہے جیسے فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا اور جہر کے ساتھ لوگ آمین آمین کہیں یہ ثابت نہیں جناب میں جہری دعائیں کرنا ثابت ہے لیکن لوگوں کو آمین آمین کہنا یہ ثابت نہیں تو دعا مانگنے کے آدھار ہمیں ہم معلوم ہونے چاہیے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جہاں شریعت لوگوں کو بڑھاتی ہے اکٹھے ہو جاؤ وہاں ضرور اکٹھے ہو بھائیوں کا جمع ہونا مسلمانوں کا موحدین کا بہت ہی کارآمد ہے بہت ہی کارآمد ایک دوسرے سے ملنا ایک دوسرے کی زیارت کرنا جسموں کے جسموں سے چھو معانقے ہو رہے ہیں مسافر ہو رہے ہیں ساتھ بیٹھے ہیں جسم ایک دوسرے سے لگ رہا ہے یہ باتیں وغیرہ نوٹ ہوتی ہیں, ان کے آسار ہیں آپ جانتے نہیں کوئی مریض ہو اس کو دم کیا جاتا ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر کر ہاتھ پھیرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ نیک شخص کا ہاتھ اس کے ساتھ ٹچ ہو چھوے اس کو اس چھونے کی بھی برکت ہے شریعت کیوں حکم دیتی ہے کہ نماز با جماعت میں قدموں سے قدم جوڑ لو اور کندھوں سے کندھے جوڑ لو کیا اس کی حکمت ہے کہ یہ نماز ادا ہو رہی ہے بھائیوں کا ساتھ جڑ جانا اور مل جانا یہ بھی سے برکت ہے ہر شخص پڑھ رہے نماز میں قرآن پڑھ رہے سجدے کی دعائیں رکوع کی دعائیں تشدد کی دعائیں جس ہم دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کی دعائیں ایک دوسرے میں داخل ہو رہی ہیں بڑی ان کی قوی تاثیر ہے تو اجتماعیت بڑی مطلوب ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ تو اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے تو بڑے اس کے فوائد ہیں بڑے اس کے آثار ہیں یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ شریعت جہاں جمع کرنا چاہتی ہے وہاں ضرور جمع ہوں اور وہ اجتماعیت کی دعائیں بڑی کارآمد ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ ہر شخص اپنی دعا کرے اپنی طلب اللہ کے سامنے رکھے یقیناً اس کے آثار حمیدہ ہیں اور بڑے آثار طیبہ ہیں اللہ رف العزت یہ پوری حدیث صاحب کے سامنے پیش ہو چکی اللہ اس کا اجر ادا فرما دے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اقول اکول ہستفر اللہ علیہ الحمد للہ وسلات سلام علیہ رسول اللہ وبین بہت سے دوستوں نے اپیل کی ہے دعا کی ایک صاحب ان کی اہلیہ بیمار ہیں دعا کرے کہ اللہ بر عزت ان کو صحت کاملہ عاملہ ادا اور جن جن دوستوں نے بیماروں کی صحت کی دعا کی اپیل کی ہے دعا کرے کہ اللہ بر عزت ان سب کو شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ ادا فرما جو ہمارے بھائی کسی اعتبار سے پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ ان کے فخر کو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ ہم سب کو اپنے دین اور تقوا کے سائے میں رکھے رہنے کی مستقل توفیق ادا فرما دے اسی توحید پر ہم پوری زندگی چلتے رہے اسی توحید پر ہم سب کا خاتمہ ہو یہ اللہ کے فدل و کرم سے جمیدی سندھ کو یہ شہادت حاصل ہے کہ سندھ بھر میں مساجد کا ایک جان اللہ کے توحید سے پلا دیا پھیلا دیا ہے کچھ ایسے علاقے تھے جہاں کام کرنا بہت مشکل تھا اب وہاں بھی ساتھی بن چکے ہیں اور کام کچھ تھوڑے عرصے کے اندر شروع ہو چکا ہے ٹھا بڑا ایک شرکیہ مقام تھا اللہ نے وہاں بھی توفیق دی مسجد وہاں قائم ہو چکی کچھ آگے سجاوت ہے کوئی علاقہ بھی آپ جانتے ہیں کس طرح وہاں شرک ہے بدت ہے الہاد اور انحراف ہے اور وہاں بھی ایک تاثری بڑی مشکل تھی بحمد اللہ ساتھی وہاں تیار ہوئے اور وہاں ایک بڑا اچھا ایک مرکز بن چکا ہے مسجد بھی دو منزلہ تعمیر ہو چکی اور مدرسہ بھی دو منزلہ تعمیر ہو چکا اور انشاءاللہ اللہ توقع ہے کہ آگے چل کر وہ توحید و سنت کا ایک بڑا ہی مؤثر مرکز بن جائے گا پچھلے دنوں ایک اور علاقہ سیون جس کا آرف آپ کو ہے کس قدر وہاں شرک ہے ایک بڑی درگاہ ہے وہاں پر جہاں حج بھی ہوتا ہے اور شرک کے مظاہر اور اس قبر پر کون سی معذیتیں نہیں ہو رہی ہر معذیت ہو رہی ہے اور وہاں ایک ادارے کی تاثیر بہت ہی مشکل امر تھا اللہ کی توفیق سے وہاں بھی ایک پلاٹ لے لیا گیا ہے اور اس کی تعمیر شروع ہونے والی ہے بحمد اللہ اس تعمیر کا انتظام بھی ہو چکا ہے اب ایک اور علاقہ باقی رہ گیا بہت ہی مشکل تھا وہاں بھی کام کرنا اور اللہ کی توفیق سے وہاں بھی کچھ ساتھی بن چکے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا فہم دیا اور یہ بٹ شاہ کا علاقہ ہے یہ حالات سے کچھ پہلے پر بٹاری سے کچھ آگے جہاں ایک قبر ہے عبدالتیب بٹائی صاحب کی جہاں کس بھی ہوتے ہیں اور شرک بھی ہوتا ہے بڑا کٹن ایک علاقہ ہے لیکن اللہ کے فضل سے وہاں ایک تاسیس ہو چکی ہے اور پلاٹ دیکھا جا چکا ہے اور اس کا سودا بھی ساتھیوں نے کر لیا ہے چونکہ بڑا اہم ایک مرکز ہے اس میں ضرور آپ تعاون کریں چھوٹا سا اس کا تخمینہ ہے تقریباً چار ساڑھے چار لاکھ روپے کوشش کریں کہ یہ ہو جائے تاکہ اس مقام پر بھی توحید کا مرکز قائم ہو جائے اور دعوت کا آزاد ہو جائے جن کا یہاں تعاون شامل ہوگا یقیناً یہ اس علاقے میں پہلا عمل ہوگا اور یہ ایسا صدقہ جاری ہے جو سبقت لے جائے کسی بھی عمل میں ایسی سنت جاری ہے جس کا اجر ملتا رہتا ہے جو ہو سکے آپ تعاون کریں ساتھ یہاں موجود ہیں اللہ باق تو خدا فرماد اور بعد میں کرنا چاہیں تو بھائی عبد الرحمان صاحب چونیا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اللہ باغ تو خوشین تو فلاح الله وشد اللہ شریف اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ واشد ان محمد رسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل موضثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل, وكل ضلالة في النار من يزع الله ورسوله فقد رشد واحتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ظل وغضان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفرثنوب إلا أنت فاغفر لنا من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا لا تغفرنا إن نسينا أو وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا بغفرانك برحمتك انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم من محمد صلى الله منهم فخذ من اعرض عن دين محمد الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر في كل مكان اللهم انصر اصاغر الموحدين في كل مكان اللهم منصر أساكر أهل التوحيدة في كل مكان اللهم منصرهم في أفغانستان اللهم منصرهم في كشمير اللهم منصرهم في العراق اللهم منصرهم في فلسطين وفي كل مكان ربنا تقبل منا إنك أنت سمير علي وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رحمة الرحمن وصلى الله Rico